مسلزین سو مل یح ما ک مسل ہر یادی نا دور جام کم اولی می دون الناس فتمنبوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم سمتیفکن تام کلاحلی سدری ویسی امری وحل من اللہم ربنا مربنا رشدنا وائز من شرور انفسنا اللهم ارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما اللهم زدنا منه ما نسينا وعلمنا مما جهلنا ورزنا تلاوت آنا لے لوانا نہار و جان کو لنا خود جتن یار ابلان سورہ جمعہ کے جو تمہیدی مضامین بیان ہوئے تھے اس میں سورہ مبارکہ کے مضامین کا ایک تجزیہ بھی شامل تھا یاد ہوگا کہ ارض کیا گیا تھا کہ اس کی پہلی چار آیات ایک مستقل مضمون پر مشتمل ہے یہ پہلا حصہ ہے پھر دوسری چار آیات پانچویں سے آٹھویں آیات تک جن کا کہ ابھی جن کی تلاوت کی گئی ہے یہ اس سورج مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے پھر سورہ جمعہ اور سورہ صف کے مابین مضامین کی جو مناسبت ہے اور جو نسبت زوزیت ہے ان دونوں کے مابین اس کے ذیل میں یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ دونوں حصے جو ہیں سورہ صف کا بھی دوسرا حصہ اور سورہ جمعہ کا بھی دوسرا حصہ یہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل یا یہود کو ان میں بطور نشان عبرت سامنے رکھا گیا ہے کہ اے مسلمانوں جو مرتبہ اور مقام آج تمہیں حاصل ہوا ہے اب تم اللہ کے نمائندے ہو اس زمین پر اللہ کی کتاب کے حامل ہو اس کے شریعت کے امین ہو یہی حیثیت تم سے پہلے بنی اسرائیل کو یہود کو حاصل رہی لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو آداد نہ کیا ان میں سے وہ ذمہ داری کہ جو جہاد اور قتال سے متعلق تھی اس کے ذمن میں ان کا طرز عمل سورہ صف میں سامنے آ چکا کہ حضرت بوسا علیہ السلام کو جیسے کورا جواب دیا فضح انت و رب کا فقا تلا ان پھر جو طرز عمل ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا اور پھر جو طرز عمل ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ان تینوں کا تذکرہ چار آیات میں سورہ صف میں آیا سورہ جمعہ کی مناسبت سے یہاں اس سابقہ امت مسلمہ کا جو طرز عمل اور ان کی جو کوتاہی رہی ہے کتاب اللہ کے بارے میں چونکہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں جو مضامین آئے ہیں ان میں کتاب اللہ کی عظمت اس کی اہمیت اور نبوت کی ساری دعوت اور تنبیت میں اس کا مرکز و محور ہونا اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے اس معاملے میں جو ان کا طرز عمل رہا وہ پہلی آیت جو پانچویں آیت ہے جس کا ہم مطالعہ کر چکے اس میں بیان ہو چکا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا یہ جو مضامین اب تک سامنے آ چکے ہیں ان میں سے چار نکات کو آگے بڑھنے سے پہلے اپنے ذہن میں پھر معین طور پر تازہ کر لیں نمبر ایک وہی بات جو ابھی میں نے عرض کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تنبیت کا مرکز و محور قرآن حکیم ہے جیسے کہ آیت نمبر دو جو ہے سورہ مبارکہ کی یتلو علیہم آیات ہی ویوزکی ہم و ال محم کتاب اس پر ہم تفصیل غور کر چکے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کے بعد آپ کی امت اس کتاب کی وارش ہوئی یہ لفظ وارث شاید بہت سے حضرات کو عجیب محسوس ہو لیکن یہ پرانے مجید کی اصطلاح ہے چنات سورہ فاطر میں فرمایا گیا ہے سماؤ رسم ال کتاب الزین استفاعی نامن اعباد نا فمن ہم غالم ہی ومن ہم مختصر ومن ہم صاب کم بال پھر ہم اپنی کتاب کے وارث بناتے ہیں اپنے ان لوگوں کو ان بندوں کو جن کو ہم چن لیتے ہیں لیکن پھر ان وارسی کتاب کا طرز عمل یہ رہتا ہے کہ تین طرح کا ان کا رویہ رہتا ہے ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یعنی سے کتاب ہونے کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے ان میں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو درمیانی روش پر قائم رہتے ہیں اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو خیرات و حسنات اور نیکیوں کے لیے سبقت کرتے ہیں بہرحال یہاں اس وقت عصایت اس مبارکہ کا حوالہ میں نے وراثت کا لفظ آیا ہے کتاب کے نبی کی وراثت وہ کتاب ہے جو اسے دی گئی جیسے کہ حضور کی وہ حدیث بھی ہے جو بڑی اہم ہے نہ لو معاشر المبیا لا نرس ولا نورس ہم جو انبیاء ہیں ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی نہ ہمیں اپنے والدین سے وراثت ملتی ہے اور نہ ہی ہم سے کوئی وراثت ہماری نسل کو منتقل ہوتی ہے نہ لو معاشر المبیا لا نرس نورس ہماری تو وراثت جو ہے اصل میں وہ اللہ کا دین ہے اللہ کی کتاب ہے کہ جو منتقل ہو جاتی ہے ممت کو۔ تو دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کی وارث اب ہوئی ہے امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات یہ کہ اسی طرح سابق امت مسلمہ یہود وہ وارث ہوئے تھے تورات کے چوتھی بات یہ کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی اسی لیے وہ معذول کیے گئے اور اے مسلمانوں اب تم اس مقام پر فائز کیے گئے ہو لیکن دیکھنا کہیں تم بھی وہی طرز عمل اختیار نہ کر لینا جو انہوں نے کیا یہ ہے وہ مضامین جو پچھلی پانچ آیات میں آ چکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان امت کوئی صاحب کتاب امت یہ طرز عمل کیوں اختیار کرتی ہے کیوں کتاب کی طرف سے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان سے کوتاہی ہی برتتی ہے کتاب کے ذمن میں کیوں اس کے اندر یہ عمل کے اعتبار سے زوال اور انحطاط آتا ہے یہ جو مرض ہے کسی مسلمان امت کا صاحب کتاب امت کا اس زیادہ حق سے انحراف کا عمل کیا ہے اس کے اسباب کیا ہے اس کے مدارج کیا ہے یہ ہے کہ جو ان چار آیات میں بیان ہو رہا ہے تو سب سے پہلی بات تو جیسا کہ میں نے ارض کیا ان کا اس کتاب کے ضمن میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا یہ آیت نمبر پانچ کا مضمون تھا جس پر کہ تفصیلیں گفتگو ہو چکی ہے مسل النزین الطورا تصمل یا مسل الحمار یامل اسوارا بے ایسا مسل القم الزین کس زبوب بآيات اللہ اللہ یاد ال کومل غالبین لیکن اب جو بقیاتی آیات ہیں ان میں تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ سبب کیا ہے کس وجہ سے وہ بے عملی یا بد عملی پیدا ہوتی ہے کتاب کے حامل ہیں کتاب موجود ہے مجھے علامہ اقبال کے وہ دو اشعار یاد آ رہے ہیں پیش ماہ ایک عالم فرسودہ است امت اندر خاک او آسودا است رفت سوزے سین تا و کرد یا مسلمان مرد یا قراب مرد کہ میرے سامنے ایک عالم ہے فرسودہ عالم قدیم عالم اور اس عالم میں جو امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہ ہم وہ دیکھ چکے ہیں وہ حدیث کا مطالعہ کر چکے ہیں جنہیں خطاب دیا حضور نے یا حل قرآن اے قرآن والوں حامل قرآن امت جو ہے اس عالم کی خاک میں بڑے آرام سے سوئی ہوئی ہے یعنی پامال ہے مغلوب ہے اس کے لیے عزت نہیں ہے وقار نہیں ہے زور علیہ مزل تو اس کی تصویر بن چکی ہے لیکن مطمئن ہے نچند ہے اپنی اسی کیفیت کے اندر بست ہے تو پیش ماں یکالم فرسود آس امت اندر خاک آسوداست اب اس کا سبب کیا ہے رفت سوزے سینئے تا تارو کرد ایک زمانے میں تاتاریوں تاریوں جب وہ ایمان لائے تھے ان کے اندر ایک نیا جوش تھا ترکان عثمانی نے ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی ان سے پہلے کردوں نے آپ کو معلوم ہے صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی یہ کرد تھے تو انہوں نے اپنے اپنے وقت میں جو ہے جوش اور جذبہ ایمان و جہاد کا جو ہے مظاہرہ کیا, کیا ہوا اب ان کے سینے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رفت سوزے سینئے تا تارو کرد ان کے سینوں میں سے بھی سوز ختم ہو چکا لیکن کیا سبب ہے یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد مسلمان مر چکے ہیں یا قرآن مر چکا ہے قرآن تو وہ شے تھی جس نے کہ حکومت کو موٹیویٹ کیا اس میں آگ بھر دی تھی ایسی تبدیلی پیدا کی تھی کہ ان کے لیے شہادت کی موت جو ہے وہ زندگی سے کہیں بڑھ کر خوش آئند نشانے مردے مومن بات و گوئم جو مر اس تو کیا ہوا کیا قرآن مر گیا معذ اللہ سما معاذ اللہ تو یہ سوال ہے بہت اہم کہ آخر ایسا کیوں ہو جاتا ہے تو یہ جو تین آیات ہیں اس دوسرے حصے کی بقیہ اس میں اس کا تجزیہ کیا گیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیں اور اس میں اہم نکات جو تفسیر کے ہیں ان کو بھی سمجھ لیں پھر اس کے بعد جو ہے غور کریں گے کہ وہ تجزیہ کیا ہے تشخیص کیا ہے فرمایا ہادو <تصفح> اے نبی کہیے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو انضام تم اگر تمہیں یہ زوم ہے یہ خیال خام لاحق ہے اولیاء کم من دون الناس کہ تم ہی ہو اللہ کے دوست اللہ کے ساتھی اللہ کے محبوب تمام لوگوں کے سوا تمام لوگوں کو چھوڑ کر فتح من اب الموت آئند صادقین تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے بلا یا تمناؤ نہ ہو ابدا اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے ہر ہرگز نہیں کریں گے دماغ ایبی ہے بس سبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہے جیسے کہ فارسی کا وہ محاورہ ہے من آنم کے من دانم میں وہ کچھ ہوں جو میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں جیسے قرآن کہتا ہے بل انسان و اعلی نب ہی بسی ہر انسان جانتا ہے وہ کتنے پانی میں تو انہوں نے جو اعمال اور جو کرتوت آگے بھیجے ہوئے ہیں اس کے سبب سے یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے تو چاہتے ہیں کہ جتنا بھی وہ بھی دوری ہو جائے اور جتنا بھی اس کے اندر وقفہ ہو جائے وہی بہتر ہے بلا ابدم باقمت ادیم اللہ علیم بزوالمی اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے ال ان نل مو تل ندی اے نبی ان سے کہہ دیجئے یقیناً وہ مو جس سے تم بھاگتے ہو جس سے فرار اختیار کر رہے ہو تو ان ملاقی کو وہ خود تم سے ملاقات کر لے گی وہ خود تمہارے سامنے آ جائے گی سمت اور ادو نہ العالم الغ پھر تم سب کو لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے حاضر اور غائب سب کی جاننے والی ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بے حکم پھر وہ تمہیں جتلا دے گی وہ ہستی وہ ذات بیماں کن تم وہ سب کچھ کے جو تم کرتے رہے تھے یہ تو ترجمہ ہو گیا نایات مبارکہ کا اس میں سب سے پہلا نقطہ جو ہے نوٹ کیجیے الدین ہادو اے نبی ان سے جو یہود؟ یہاں خاص طور پر قابل اور بات یہ ہے کہ یا بنی اسرائیل نہیں کہا گیا یادین ہادو ان دونوں میں فرق کیا ہے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یا بنی اسرائیل جہاں کہیں آتا ہے یا تو وہ مقام مدہ میں آتا ہے کوئی خیر کوئی خوبی ان کی بیان کرنی مقصود ہو یا پھر مقام دعوت میں اس لیے کہ دعوت جب کسی کو دی جا رہی ہو اس کے لیے ظاہر بات ہے ترغیب کا انداز اختیار کیا جاتا ہے وہاں ان کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو انہیں پسند ہوں وہ کہ جن میں ان کے لیے کوئی اعزاز کا پہلو موجود ہو لیکن یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ملامت کا مقام ہے بجائے مدح کے زم کا مقام ہے ملامت کا مقام ہے وہاں ہادو کا لفظ آتا ہے یا یو الزین ہادو اس کی ایک مثال اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اہل کتاب کے لیے دو سیگے آتے ہیں الزین آت نا حمول کتاب یہ معروف کا سیگا ہے جہاں کہیں بھی مدح کا مقام ہوگا کسی خیر یا خوبی کا تذکرہ ہوگا الزین آت نا حمول کتاب جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے پہلے پارے کے تقریباً آخری حصے میں اللزیل عطح نہ ہو مل کتاب کا جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ پھر تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اب یہ جو ہے مقام مدا ہے تعریف کا انداز ہے تو الزین عطح نہ کتاب اور جہاں کہیں زم کا پہلو ہوگا مذمت کی بات ہوگی الزین اوت الکتاب وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی یہ مجھول کا انداز ہے تو معروف کا اسلوب اختیار کیا جائے گا جہاں مقام مداح ہو یا پھر دعوت دینی مقصود ہے اس لیے کہ وہاں ظاہر بات ہے کہ انداز وہی اختیار کیا جائے گا کہ جس میں ان کے لئے بہرحال کوئی توہین کا پہلو نہ ہو یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں سوائے ایک مقام کے یا یوحل کاخرون کہیں کا نہیں آیا یا یوحناس اے لوگو یا بنی آدم اے آدم کی اولاد یا اوحناس لیکن یہ کہ جہاں وہ برات کا معاملہ آیا ہے اور یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے ہو یا یوہل کافرون اب جہاں تک جو ہو رہا ہے کتاب یا یوہل کافرون سے ہو رہا ہے اسی طرح پورے قرآن میں کہیں بھی یا یوحل نذینہ نافقو یا یوہل المنافقون کہیں نہیں آئے بلکہ ہمیشہ جہاں منافقین سے بھی تذکرہ ہوا چونکہ ترغیب اور تشویق کا انداز رہا ہے آخری وقت تک وہ تو سورہ توبہ میں جا کر جو سن نو ہجری میں نازل ہوئی ہے ان کے لئے درے توبہ بند کیا گیا ہے ورنہ آخر وقت تک ترغیب اور تشویش اب بھی اصلاح کر لو اب بھی باز آ جاؤ اب بھی درست ہو جاؤ اب بھی توبہ کر لو اب بھی حقیقی ایمان کی راہ کو اختیار کرو اس اعتبار سے جہاں بھی منافقین سے خطاب ہے وہاں سیاق آپ و ثواب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں اصل خطاب منافقین سے ہے، لیکن وہاں خطاب کا سیدھا وہی ہوگا یا ایو ہے اس لیے کہ یہ دعوت کا ایک تقاضا ہے ترغیب اور تشویق جہاں دلانی مقصود ہے وہاں یہ انداز اختیار کیا جانا چاہیے البتہ جہاں ملامت ہے جہاں اعلان برات ہے اب آخری دو ٹو بات کہی جا رہی ہے لکم رقم دین حکم ولی ادین خلیا یوہل کا فرو لما تاب دون بلال تم آبدون بلان تم آبدونکم دین حکم ولیم یہ حیدر حقیقت انقطاب کا اعلان ہے اعلان برات ہے تو یہاں وہ انداز اختیار کیا کلیا یوہل کا فرو تو ایک تو اس کو فرق کو سمجھ لیجئے کہ الزین اوت کتاب اور الزین عط ناہم ان میں بھی فرق ہے اور الزین ہادو اور یا بنی اسرائیل ان دونوں میں بھی وہی فرق ہے جو نا تقابل دیکھیے چونکہ سورہ صف کی آیت نمبر ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے اس بن بنی اسرائیل اللہ لما من بن رسول اللہ علیہ مصد کل بین طورات و مبشرم بے رسول یاحمد وہاں یا بنی اسرائیل کا الفاظ آئے بلکہ ابھی جو آیا مبارکہ میری زبان پر آگئی تھی وہ سورہ بقرہ میں جہاں گویا کہ قرآن مجید میں براہ راست خطاب کیا ہے دعوت کا انداز جو ہے یا بنی اسرائیل کرو نعمتی اللہ تو علیہ کم وی فبل تو یا بنی اسرائیل کرو نعمتی اللہ تو علیہ کم واؤف بے آدی بیعہدی اوف بے آحدے کم و تو دعوت کا انداز ہوگا یا بنی اسرائیل کا سورہ صف میں وہ انداز ہے یہاں جو ہے وہ دوسرا ہے مذمت کا انداز ہے تو یا فرمایا قل یا یو ہلزین ہادو اے نبی ان سے کہیے ہے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہو۔ اب ذرا اس کی وضاحت سمجھ لیجئے کہ یہودی سے مراد کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام بنی اسرائیل حضرت یاقوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد ہے بنو اسرائیل بنون جما ابن کی اور بنون یعنی اسرائیل کے بنون بنو اسرائیل اور جہاں کہیں بھی وہ حالت جڑ میں یا حالت نصب میں آئے گا تو بنی ہو جائے گا تو یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اے اسرائیل کے بیٹوں بارہ بیٹے تھے اور ان سے بارہ قبیلے چلے ہیں بنی اسرائیل ان میں جو چوتھے بیٹے تھے حضرت یہودہ اور ایک بنیامین جو چھوٹے دو میں سے ایک تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی عظیم مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک مملکت وہ تھی کہ جس میں یہودہ کی اولاد وہ قبیلہ جو چوتھے بیٹے یہودہ کی اولاد سے تھا اور بنیامین کی اولاد سے ان دونوں نے متحد ہو کر ایک ریاست قائم کی اور چونکہ ان میں بڑے یہودا تھے چوتھے بیٹے لہذا اس ریاست کا نام ہی یہودا پڑ گیا یہ یہودا کی ریاست ہے بڑی عظیم ریاست رہی ہے اور بقیہ سب بیٹے جو ہیں ان کی جو بھی نسل بقایا تھی بعض تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں جو لاس ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل کچھ قبیلے تو ایسے ہیں کہ جن کا پھر تسکرہ کہیں نہیں ملتا وہ تاریخ میں کہیں گم ہو گئے ہیں ان کا کہیں ذکر نہیں لیکن یہ کہ بقیہ جتنے بھی قبیلے موجود رہے ان سب نے مل کر سلطنت اسرائیل قائم کی تو دو سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی حضرت عثمان علیہ السلط وسلام کی عظیم سلطنت ان کے انتقال کے فوراً بعد ان میں سے جو شمالی سلطنت تھی اسرائیل یہی پھر بدل گئی ہے اس کا نام تبدیل ہوا سامریہ اور اخلاقی زوال ان میں پہلے آیا ہے بہت جلد ان کے اندر بت پرستی آ گئی ان کے اندر مشتکانہ اوہام پیدا ہو گئے ان کے اعمال کے اندر بھی جو بھی اس علاقے کی دوسری اقوام تھیں ان سے انہوں نے وہ اثرات قبول کیے تو پھر جب عذاب الہی کا کوڑا برسا ہے تو پہلے وہی سلطنت اسرائیل ختم ہوئی اشوریوں نے ان پر حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا تحس نحس کر دیا دوسری سلطنت جو ہے یہودا یہ کافی عرصے تک بعد میں بھی قائم رہی ہے اس کو تو پھر ختم کیا ہے جب نبو کے نے حملہ کیا ہے ان دونوں کے مابین تقریباً ڈیڑھ سو برس کا فصل ہے تو یہ جو یہودا کی نسل ہے اور یہ جو ریاست قائم ہوئی ہے اصل میں یوں سمجھیے کہ یہاں پھر جو ان کے ربیون تھے بڑے بڑے علماء اور احبار انہوں نے پھر حضرت روسا علیہ السلام کے تقریباً آٹھ سو برس بعد اپنے عقائد مرتب کیے ان کا ایک لمبا چوڑا تومار بنایا پھر اپنی رسومات رچولس اپنے احکام ان کو مرتب کیا تو اب جو مذہب تیار ہوا وہ یہودی مذہب کہلاتا یہودہ کی مناسبت سے یہودی اور حضرت روسا علیہ السلام سے اس مذہب کے وجود میں آنے کے مابین آٹھ صدیوں کا فصل ہے ان کی جو اصل کتابیں وہ تالمود ہے سارے ان کے عقائد سارے ان کے اعمال سارے ان کے شریع احکام ساری ان کی رسومات ان کی ساری تفاصل تالمود میں ہے میں تو جو پہلی پانچ کتابیں ہیں وہی صحوف موسا ہے اللہ صلاح سلام اور ان میں یہ چیزیں بہت کم ہیں اکثر و بیشتر تو تاریخ بیان ہوئی ہے جو پہلی کتاب ہے جو میں نے سابقہ نشست میں بھی عرض کیا تھا صفر صفر کہتے ہیں بک آف جینس صفر پیدائش اس طریقے سے پھر جو ایکسفورڈس ہوا کتاب الخروج یا صفر خروج جو ہے اس میں وہ تذکرہ ہے جب حضرت موسا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مسن سے نکلے ہیں پھر ملوک کنگس یہ کتاب ہے کہ جو حضرت تالوت اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے تو شریعت جسے کہا جاتا ہے وہ تو اس وقت تک وہ ٹین کمانڈمنٹس کے درجے میں صرف وہ احکام کہ جو وہ تختیوں پر پتھر کی تختیوں پر لکھ کر دے دیے گئے تھے شریعت تو بس اتنی ہی کچھ تھی باقی یہ سب کچھ جو ہے صحف موسا جن کو ہم کہیں گے جو آج بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی پہلی پانچ کتابیں وہ تفاصیل نہیں ہیں جو تالمود میں اور یہ تالبود جو ان کی اصل شریعت بن گئی ہے یہ در حقیقت حضرت بوسا علیہ السلام کی طرف تو اس کی نسبت کوئی بھی نہیں کرتا یہ خود بھی نہیں کہتے یہ مرتب ہوا ہے سارا معاملہ آٹھ سو برس بعد اور یہ سلطنت یہودا میں ہوا ہے اور اس کو اب کہا گیا ہے یہودی تو اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے تو ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ یہاں پر اصل میں دعوت کا انداز نہیں ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں یہ جو صورتیں ہیں